وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے حلاق کیا چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا یا ایسے وقت آیا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 فکل من شئتما ولا تقربا, ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو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 شدی ال مَا سوں مل منہ کم رب کم عنہ دِشر کن ملک کون مال دین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 ان لکما لمن اور ان کے سامنے وہ قسم کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں فدللہما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا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 ربرحم بن اسمل مَا ول شکتی ہل سل پان تک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 فَإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے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 حتىََّ إِذَا جَ أَتْهُم رُسُلونَ يَتَوفَّونَهُ قالَاُوا قالَا أَينَ مَاكُْ تُمْ تَدُونَ مِن دون الله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 أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ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 لہذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى فِي الخياط وكذلك نجز المجرمين لوگو یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چٹلایا ہے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 والَّذينَ آممَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسن إِللا صْعهَا ل نُكَلِّفُ نَفْسًا إِللاا ُسْعَهَااءُ لائِكَ أَصْحابُ الْجَنَّ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 تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے و ند اصحبل جنہ کد و جد ن مواد نب نکل وجد تم میں واد رب کم ہکو کو لو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 وہ جواب میں کہیں گے ہاں اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لانت ہے ان ظالموں پر يصدون عن سبیل اللہ زین سب بلا فروتی کا فرو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 وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو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 و د اصحبل آر فری جلفون بیسی مہم کالم اُم جم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 الدین دین ہوں بوں دنیا کلؤ من سم نسل کو او مدم ک نو بن ج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 کروملو رین ن سوہ میبلو ربین بل شکی پہلن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 إِ رَبكُم اللههُ الذي خَلَقَ السماواتِ وَأَرضَ فيِي ستَّتِ أَياامِن ثُمَّ ْتَوى على الععَبْش ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ نَهَارًا وَيَجْعَلُ النَّهَارَ لِبَاسًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ادعو تضرعا انہو لا يحب ہے تم اپنے پروردگار کو آجزی کے ساتھ چپکے چپ کے پکارا کرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا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 وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُونَ اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکلاتی ہے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 تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو يا قوم ليس رسول من رب نوح نے جواب دیا اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں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 وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظرو انی معکم من المنتظرین حود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب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 هذه نَاقَتُ اللهَّهِ لَكُمْ آيَ فَذَرُوهَا تَأكُلفِي أَبض اللهِ وَلَا تَمَّوهَا بِسُ وَلَا تَمَّوهَا بِسُ إِ فَيَأْخُذَكُم عَذاَابٌُ أَل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 ملبرو مومیل پولیمن اچال مولیو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 چوان سال ہو تین سال ہو تین تمنل مورسلی چنانچہ انہوں نے اونٹ نکو مار ڈالا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 جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتقاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی <سلم> ان انتم قوم مسرفون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 اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا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 اگر تم میری بات مان لو کلو نبی من وجہ تم فَكَثَّرَكُمْ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 لیا ملوین کرتی نو لو د فی ملتی نل عل کر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 ادیف رو نل کلیبن فی ملتی نا مل فیحش اللہ رب ن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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ أَسَاءُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ مو موڑ کر چل دیئے اور کہنے لگے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 گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا قال من قوم فرعون, لساحر علیم فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے فماذا مرو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے قالو المدائن جنوش انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو یاتوک بکل ساحر علیم تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لا اجر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 قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون نے کہا ہاں اور تمہارا شمار یقینا ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا کالو یمو سلقی و ام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 الناس موسا نے کہا تم پھینکو چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ان پر دہشت تاریخ کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا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 جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیہ میٹ ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے وہ الحاطوں اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا کالو امن بے بلآل وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے ربی موسا و ہارون جو موسا اور ہارون کا رب ہے قال فرعون تم بھی قبل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 تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو اچھا تو تمہیں ابھی پتا چل جائے گا میں نے <أجمعين> بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کار ڈالوں گا پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا اننا الى ربنا انہوں نے کہا یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے وہ ملا امتی ربنا لما جاءتنا ربنا زال علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسا وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو ہو تم بھی ہوسن تالب سی اتلی روبی موس و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 لڑ <مجرمين> چنانچہ ہم نے ان پر طوفان ٹڈیوں گھن کے کیڑوں مینڈکوں،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 کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فیرون اور اس کے قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیہ میٹ کر دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ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 چالیس راتیں ہو گئی اور موسا نے اپنے بھائی ہاروں کہ میرے پیچھے تم میرے قوم میں میرے قائم مقام بن جانا تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا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 جعله ربل جال موسى صعقا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 سشن لینت يُؤْمِنُوا بِهَا ہی یو سَبِيلَ یور لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تخو سبی سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 فون پوتلون فل تشمت فل تشمت بیال ادالی ملک اور جب موسا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 وقت رو سُو سب نجو لل رب لو شیت کب لو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 انت ولينا فغفر لنا وارحمنا وانت اور موسا نے اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہے تور لائیں پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسا نے کہا میرے پروردگار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 اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں يتبعون الرسول يجدونه عندهم،, يجدونه عِندَهُمْ فتح ریلی مرح بل مو یو بل موفی و ملو لو میب ویو ہلو پئی بھو ہری ملخب اس وان اس نلدین سوتھی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 نس کم جمیاں لہو هو الہ م فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أَيْرَسُولُ أَنْ سَكَهُوْا كِيَ أَلُوْغُوْا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 وَقَطَعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ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 تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے واذ قیل لہ مسکنو ہا ذی القریہ وکلو مینھا حيث شئتم وقولو حطہ وقولو حطہ ودخول الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتکم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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إِذْ تَأْتِيهِمْ شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ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 ان جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی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 من بعدهم خلف میم بہم خلفوں فلکی تب ی خون آر بہ گل ادن و سو فرلن یوزون آر بہ گل ادن و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 وَإِذْنَ تَ قَنَ الْجَبَ لَ فَووقَهُم كَأَنَّهُ ظَُّةُ وَظَُّ وَظَُّ أََّهُ وَاقِعم بِهِمْ خذُمَا آتَينَكُمْ بِقُووَةِ وَذكُرُ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 من حیث لا سل اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا اِنَّ كَيْدِي <مَتِين> اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنن ان هو الا نذیر مبین بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے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 ثَقُلَت فيِي السَّمواتِ والأَبْ ل تَأتِيكُم إلا بَْتَه يَسْألونَكَ كَأَنَّكَ حَف عَنهَا قُلْءَِّ مَا عِلمُهَا ع دَ اللهَّهِ وَلاكَّ أَكثَرًا الن سِلََا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 کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ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 اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا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 ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں ان خم ساد یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے <سطور> ہو <سطور> <حب> <سطور> <سطور> <سطور> <سطور> <سطور> <سطور>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 ان الذين تقوا اذا مسهم طائف <سلم> من <سلم> الشيطان <سلم> تذكروا تذكروا <تذكبر> فاذا هم <مبصرون> جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آکر چھوتا بھی ہے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 یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں